به الذين وعدهم ما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وَأَنزَلَ إِلَيْكُم نُورًا مُبِينًا سبحان الله آمنوا بالله صدق الله مولانا العظيم وأصدق رسوله النبي الكريم الأمين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان الله اللهم صل على الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الأنوار وعلى آل جوار صحابك يا الأسرار صاحب دادا صاحب السلام علیکم و رحمت اللہ شاہج پال لاہور زائجلسہ مبارک رضی اللہ تعالیٰ وال والمنصوب ربی الانی شریف دن سب اور نال سبن جوزی رحمہ اللہ نے اٹھارہ ربیع السانی آپ کی وشال اور شریف تاریخ بیان فرمائی جبکہ محدث ابن النجار رضی اللہ تعالی عنہ نے دس دن اور گیارہ ربیع السانی جم مشہور ہے دن دسواں گیارہویں محد شبن نے ریل, ریل و تاریخ بغداد اپنی چندا نال انہیں یہی سابت فرمایا اور ادتے ہی عمل ہے تمام اولیا لاہدہ اور تمام مسلمان نے امتہا عزیزم حضور سیدنا رضی اللہ تعالی آپ کی راز شریف تو کوئی محتاج تعارف نہیں اللہ سبارک مطالعہ نے امام اللہ نوازیا اسی وجہ تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسطی غوث پاک میرا رضی اللہ تعالی ان پیار رکھنی واحد راز شریف جنہوں اللہ تعالی نے اس شرف لال ہے لیکن میں اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ ان شونے مبارک صرف ایک شان پاک کہ آپ نے جو دعوی فرمایا ہے کہ میرا یہ قدم سارے اللہ دلیا دے گردن کے دے اتنے خادامی آلہ رقبت میرا ایک قدم تمام اولیادی گردن دے میں جو بیان کرنا ہے تو اس قول مبارک دی تحقیق کر دی یعنی اس نابت کرنا سبوت ہے اور اس متعلق شکوکو شبھاط جہاں دور کرنا کچھ حضرات بے کلام تو لگتا ہے تعالی ان مبارک شان پاک آپ دے نقص اور کمی کا باعث سمجھتے یعنی ان اندمت اور شان نہیں سمجھتے نقص اور ایب سمجھتے تو کئی حضرات ایسے نے کہ وہ اس مبارک فرمان دا مان ہی ہوتے ہیں تو اے سارے شبہ دور کر کے تصابق کرنا ہے کہ اے آپ دا فرمان مبارک جے میں سن دیا لوکان دا ذہنے چھو مانا آن ہے وہ مانا ہے اور اے نقص اور عیب نہیں اے کوئی اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں آپ آستے خاص کمال اور انعام سبحان اللہ اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وراثت کاملہ اور نیابت کاملہ کا نتیجہ سبحان اللہ پہلا دیان دیان دوں ثابت کر میں محکم د کتاب کو سابت کرنا کہ آپ رضی اللہ تعالی ان فرمایا اور فرمایا بھی اللہ تعالی امر اور حکم نئے اپنی طرفوں نے سر ارد گا کہ جنہیں ایان بدلیا تاویل جنو کہ تاویل کی تھی کوئی ٹھیک ہے اٹھی کے مشائف ہیں لیکن انہوں نے زیادہ کثیر بزرگاں بلکہ اجماع بزرگوں کے اجماع اور اتفاق کی مخالفت کی انہوں نے وہ اشتہادی خطا ہے وہ قابل تسلیم نہیں توجہ کرنا کرنی وہ ثبوت اس دائے ہے کہ اس موضوع دوتے مکمل صرف اس سے موضوع دوتے یعنی اس آپ دے جملے شریف دوتے اور آپ دے اس دعوی شریف دوتے مکمل ایک تصنیف کتاب ہے اور ہے بھی ایسے بڑے امام محدث مسند اور محقق دی صوفی اور ولی دی جڑا ہے بھی غوث پاک دے زمانے دے قریب. <سلام> او کتاب شریف بہجت ال اسرار مہاد انوار سی بہ منا مناقب بل قطب میر ربانی محیودی ابی محمد ابد ال کادر <سلام> جیف احمد فرید مزیدی دی تحقیق دینار بیروت لبران دی چھپیے اس امام دا نام شریف الدین ابو حسن علی بن یوسف بن جریر اللخمی اشتروفی سات سو تیرہ ہجری وفات کنج غوث پاک میرا وفات مشال شریف وہ ہے پانچ سو اکسٹھ ہجری پانچ سو آٹھ ہجری انہوں کا ہے سات سو فرق ہو گیا ایک سو باون یعنی میرے خیال میں کوئی دو یا تین واسطے آنا غوث پاک دی گل اے نقل کرنے لگے آئے لے کوئی زیادہ نہیں اینا شروع لکھیا ہے کہ میں کتاب لفی ہی اس سے موضوع تھے صرف فر اپنی سندا نال فلاں بلی فلاں بزرگ فلاں عالم فلاں مجت فلاں امام نے منو روایت کی فلانے نو فلانے فلانے, نو فلانے حتیٰ کہ غوث پاک تک جا پہنچی دوسرے نمبر پہ کتاب رب تک فی ترجمت شیخ ابدل یہ ہے حجر عسقلانی رضی اللہ تعالی عنہ وہ پہلے بھی شافی مذہب کے سن یہ بھی شافی مذہب اور غوث پاک میرا ہمبلی مذہب اگر سے آپ فتوا دو مذہبوں کے دے, دے سن لیکن نسبت اپنی ہمبلی ہی رکھ رکھتے سن فتوا دو مذہبوں کے ہمبلی اور آپی اللہ تعالی ہو دے اس فرمانے آی شان دق محد سے حجر اسقلانی ایک فصل بنی فصل فیم عورت اہ شیخ اشتروفی فی منفردات من کہ آپ کا وہ فرمان جنو شیخ شتروفی نے نقل فرمایا یعنی کتابی شکل آج مخصوص نقل کیا اور اینا تو اندر دوسرا لیا ہے جیڑے غوث میران دے میرا خلافا نا نے اور سلسلہ گل دتواطر طریقے جماز نماز نے مسلمان ٹھیک ہے پرانے پاکوں تھی پانچ نمازاں اپنے طریقے دے نال اپنے اوقات دے نال تعینات تشخصات دے نال لبو تو واضح تنو نظر نہیں آن گیا بخاری مسلم حدیث دیاں تو چندہ لبو گے تو ہو سکتا ہے وہ تباطر تک پہنچ یا نہ پہنچ یعنی کیا مطلب کہ انہوں پانچ دے شکو تشخصات لے کے لیکن اگر دیکھو اس لحاظ کہ امت رسول ایک دوسرے تو لینڈی لگی آئی ہے نماز تو یہ ماسا بھی شک نہیں رہ سکتا کہ ایویں ہی ہے نماز تباخر یعنی کروڑا مسلمان ایک دوسرے روس پاک میرا تو سنتا لحاظ تو ایک کتاب ہے بہجر ہے آپ کو آپ نے خلفا در خلفا سلسلے آلے تمام اولی کرام نے گل پوری دنیا دیا بھی ہے کوئی کتاب کیوں نبی پاک صلی اللہ وسلم نے فرما دیں امتی اللہ لا اس نے نہ لو چڈو امت اتفاق گمراہی نے کر سکتی کہ نہیں اس نے نہ لو نہیں ہے کہ اتنے لوگ لے بیاں جنہوں نے جی اتفاق اقل من ہی نہیں پاک لوگ اروڑا جھوٹھی گل متفک رحی ہو سکتے لیکن بھی کتابی سند اور کتابی لطف روک سامنے پیش کیا ابن حجر دی کتاب کی مارکٹ کرنا آپ فرمانتے کہ آپ کا یہ فرمانے علیشان جہ میرا ایک قدم اللہ تعالی ہر ولی دی گردن پہ تین قسم دے اولیاء اللہ تو ہے ایک اولیاء آپ دے زمانے شریف تو آپ کی روح مبارک دنیا کے تشریف آوری تو پہلو ہوئے ن فرمایا انہیں دسیا انہاں خبر داؤس پاک ہال جمے نہیں جمع کو پہلو خبر ہوتی ایک طبقہ ایسا ہے ایک گروہ ایسا ہے اور یاد آ جا جمن کو پہلو خبر ہوتی ایک سید ہوئے گا آج بھی گا کیونکہ آ فارسی سن دوسرا طبقہ جنہوں تیسرا طبقہ ہو جدو آپ نے اعلان فرمایا وقت سنیا اور سن کے دنیا دے آپ فرمانے آل اشان کے گردن سبحان اللہ تین قسم دے لوگ. کو جمعن تو دے الفاظ وہ بھی سنانا جنہیں جمع بشارتیاں نے بھی سنانا اور جڑے حضرات اس مبارک وقت اور لمحے دے اندر موجود سن جس وقت آپ نے یہ فرمان مو شریف جو شادر فرمایا بھی چند گل ناراض تقی نار ناراض تاکی نارضیا حضرت علامہ مولانا مفتی فضرام صاحب سبحان اللہ لا ہے نا مرشے تین بزرگ ہوئے نے تین بزرگاں تو غوث پاک نے فیض لیا ہے مشہور آپ تصا میرے کو سونی بیٹھے ہو شیخ حماد دباس دباس ناک شیرا فروش پاک سن بغداد وقت کرامتیں ہوں سی کہ آپ نے شیرے تے کدی مکھی نہیں سی بیٹھ شیخ حماد دباس دوسرے شیخ یوسف زاہد تیسرے تاج العارفین ابو البا تین بزرگ نے جنہ تو غوث پاک میرا نے روحانی فیض پائے سبحان اللہ یعنی طریقت تریقت دن تر وہ روحانی فیوز و کمالات ہیں وہ مشاعف بتھیر نہ مختلف شعبے ویک آپ کوئی خالی باطنی روحانی فیل والے نہیں آپ مجموع البحرین نے شریعت دا سمندر اور تریقتر دو تین بزرگ یہ تین بشارت دتی امام ابن حجر فرماندے نے مل ڈالے کا بادہ ہوں ان جمل اکادر النحم کالو ان شیخ عبد القادر اللہ تعالیٰ نو سیقولوں من کالا کبلا مولی دہی من سبحان اللہ سبحان اللہ پہلے بزرگ کا نام رکھا ہے ذکر فرمایا ابو ابن حوار فرمایا صوف بالعراق نے من فرمایاقم عال منزلت ابدل قادر مسکن ہو بغداد یقول و ولی ہای اعلی رقبت جنا جنا جزرگوں دا حوالہ دے رہا نا اگر خود ان دی سیت مبارک شروع کر دیا تو ایک کا خود موجود ہے ایڈے ایڈے بڑے بزرگ نے ہوں شیخ ابو بکر ابن نے یہ بزرگ نے کہ زہر بات ہے غوث پاک تو پہلو ہو کے غوث پاک کی شارت دے پے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق نو نال لے کے آئے سبحان اللہ اور کہ کیا تیرا نا ہم نام ابو بکر نا نام سے ابو بکر صدیق نو ہزور لیا فرمایا ابو بکر تیرا ہم نام اینا تو اللہ تعالی دنیا او فقیری دا جوڑا للہ ابو بکر صدیق نے پوایا ہے اے ابو بکر ابن ہوار فرمان دینے سوف یدھرو ان قریب عراق بغداد ایک عجمی مرد پیدا ہونا ہے اللہ تعالیٰ دے ہاں ہدا بڑا مرتبہ ہونا ہے انہیں نام ہدا ہونا ہے عبدالقادر نام پہلوں پہ دس دینے سبحان اللہ نام عبدالقادر ہونا ہے انہیں پیدا ہونا ہے عراق بغداد چو تے فرمایا اس دعوا کرنا ہے فرمانے یہ قولو فرماوے گا کہ میرا ایک قدم تمام ولیاں دی گردن کرنا ہے شیخ ابو بکر ابن ہووار رضی اللہ تعالیٰ نو غوث پاک میران دی پدائش مبارک تو پیلو آپ دا نام دسیاں آپ کا مسکن جائے پیدائش دسی اور توالت کر رہا لمبائی کر رہا بڑی رات حکمت چل کے نکلے گا لہذا پریشان نہیں ہونا یار نہ سر لگتی ہے نہ شعر آخر کوئی پیڑ بننا پہ پھر ہی جگہ سارا کچھ شروع ہوتا ہے تکبی نرس نار حضرت علامہ مولانا مفتی فضلہ مچھلی صاحب شیر سمجھ ہے نا چار سو چونسٹھ ویجری شیخ عبداللہ اللہ بن علی بن موسیٰ رضی اللہ تعالی نے فرمایا میں گوئی دینا وا کہ اجم کی سرزمین پہ ایک بچہ پیدا ہونا ہے بہت کرامات والا تمام مخلوق دی, دی قبولیت ہونی وہ فرماگا کا دمی ہال ہی ولی اللہ دو حوالے یہ پہلوں دن دیکھو نا چار سو چونٹ دوں شیخ تاج شیف تاجل آرف مرشد کا نام آ گیا ابول وفا تیسرے پیر مرشد آپ فرما نے یہ ہوں انہوں نے جس نے گوش پاک اوندے سن انہوں وال اس نے بشارت دے, دے سن کہ یہ شخص نوجوان سن مرشد کی دی دیات سن مرشد اٹھ خلا سن آپ نے فرمانا حاضری نے مجلس نو خو مو لے بلی گلا اللہ کے ولی کے لیے کھڑے ہو جاؤ بعد اوقات قدم چادم قدم چلنا اس جبان ایک وقت آنے ہے خاص سبے سب محتاج ہونگے اور میں لگتا ہے کہ ہے پیا ایلار اشہد الانیا برس منبر اعلان کرنا بغداد قدم ہی حاضر ایک عقیل منبجی رضی اللہ تعالی آپ تو پوچھا گیادور کتوں بیس نے کون فرمایا ایسے چھپیا اور جاندے نے لیکن پھر ظاہر ہو جائے گا اور عراق اشارہ فرمایا فرمایا اجمی سوکا سامنے کھلو کے خاص و عام پہچان گے اور گل کرے گا وہی ہونا ہے انہیں فرمانے والی ہاں ہاں ہاں اگلے مرشد در اور جس بزرگ میں ذکر کر لگا یہ غس پاک کو فیل پایا اور بقت بھی پایا فیل بھی پایا شاید سلسلہ سوہر ودی کے جان شیخ شہاب سوہر وردی دے مامو نے حضرت ابل نجیب سوہر والے اے اے اے اے اے بارگاہ پیش کیتا سی اور دعا کرائی سی شیخ شہاب سوی تو شیخ ابو نجیب سوہر اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں شیخ احماد دباس کے کول سا غوث پاک دے مرشد کو فرما رہے سن کہ اجم جڑا نا یہ بڑی شان ہونی اور جتنے اللہ تعالی دے ولی نے گردنا دوتے اس ان گردن اس دا مبارک قدم آنا پھر چالیس اور چند ذکر چالیس مشائف انہاں دا ذکر ہوں جنہ جنہیں یہ بیان دتے ہیں کہ انہوں نے فرما فرماؤ گے فرمایا سی اسی اتھے سا اسا سنیا ہے کہ سارے ہوں یہ مطلب یہ نکلیا کہ کتابی سنعت روایت کے لحاظ گل اور نال سابت اولی تباد ہو گیا اگلی گل آپ ربی اللہ تعالی ان پاک نے یہ جہا فرمان فرمایا ہے اے جی میں سان سمجھ آس طرح ہی ہے یا یہ کوئی ہو جی تاویل کئی بزرگ یہ آخیا کہ قدم تو مراد ولا میری ولایت سارے بلی ہے یہ ماننا ہو بار حق ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کلام کے نکل ہے یہ مطلب تاویل صحیح ہے آخم تمراد سلسلہ کہ میرا سلسلہ سب کچھ اچھا ہے گل یہ لیکن دیکھنا ہے کہ آپ نے اس فرمان چل نکلتی میں انہوں نے بزرگوں کا نام شریف نہیں لگتا جنہیں یہ فرمایا ہے کہ قدم تو مراد بلایا سلسلہ میں ایک تباس لوار پڑھا تو سامنے پی میرے چشتی بزرگوں کی کتاب ہے نے تو چشتی تے چیس پاگ میرا خیر کر دیا انہاں نے وہ بزرگوں دا بھی نام لیا جان نے تعویل کی اور مانا فرمایا یا سلسلہ یا بلایا لیکن یہ گل اتفاق الایاد آ اور علماء دا اس نے خلاف سلسلے ہو اور خود جڑا کلام مبارک اس کیوں غور فرماؤ آپ نے فرمایا میں بالکل ٹھما ہی میرا اے قدم اے جڑا ہار ہی دا لفظ اشارہ منگا اشارہ اے قدم آپ نے فرمایا میرا اے قدم ہر بلی دی گردن کو اگر فرما دیں نا میرا قدم تو پھر ماں نے نکل آنے سن جد اے فرمایا ہے ہوں دجے ماں نے نہیں دے تا کر کے سارے نو یہ کہنا پیا کہ مراد یہ ہوئی ہے کہ آپ جویں ہر بندہ سمجھتا ہے کہ باقی آپ کا قدم مبارک ہی کردنا دینا سب اولی دردار اللہ تبارک و تعالی نے سب, سب اولی میرے در دتی اور میں سرداری دیکن خادامی حال ہی نو یہ گل لازم ہے آپ نے جد فرمایا میرا ایک قدم آپ دی مراد ہوئی تا کر کے جتنے اولییا اسلے ہے سن پھر اپنی کسے انہوں نے سندیا اور کسے آخر جناب سڈے سر دا گردنا چکا لینا بھی ہے کہ آپ یہ قدم مبارک فرما رہے سن اور اولیاء اللہ فخر محسوس کر رہے سن اللہ نے اتنے عظیم بندے دا جے قدم ساری تاریخ اتنے بھی اچھی ہو جائے گی کیا متیار حضرت علامہ مولانا مفتی فلاما چیخی توجہ ہے نا اگلی گل کیا نقص کیا کوئی نفس دی وجہ کر بیٹھے شان کٹ گیا ہے یا اس وقت جڑا رتبہ لبھنا سی وہ لبا نہیں الٹا رک گیا آپ نے اس کو کی, توبہ کی تھی. اس لال شان کٹی نہیں ودی اور اللہ دا امر سی اور حکم سی نے فخر تکبر نفس دی شیخی دی وجہ نال گل نہیں کی بلکہ اللہ تعالی امر نال کی اور اس بے شمار حکمت سن جن ایک یہ ہوئی سی کہ آپ دا شان مقام جگ کے ظاہر اور جگ آپ کو فیضیاب کئی حضرات کے کلام تو توکھا لگتا ہے خصوصا شیخ اکبر کے کلام ت کہ جی آپ سرکار ناد کے یہ گل کی تھی اور بعد آپ نیاز کرنی پیٹ لفظ نا گل کی نیاز بعد کرنی یہ پیوے شیخ اکبر نے فرمایا بعد مقامات تو وہاں تو پتہ لگ ہے لیکن شیخ اکبر دے کلام چاچی ایک کلام ایسے پہنچا جی لکھا کہ سال لگتا ہے کہ آپ امر اور حکم ہو آپ نے ناز خالی گل نہیں کی ناز سی نہ نیاز اس لئے ربے دل جلال جلوا فرمایا تجلی فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لیا فرشتہ نے وہ خاص شان جوڑا اور خلاط پکڑیا غوث پاک میرہ نے اللہ دے امر نال اس وقت یہ اعلان فرمایا اپنی طرف اعلان نہیں جن نے بزرگاں میں ذکر کیتا ہے اور باحجت الاسرار والے ذکر کیتا ہے سب یہ وہی پہ لکھ دینے کہ او اللہ دے امر نال یا اپنے آپ سبحان اللہ اپنے نہیں بولنا اللہ دے سبحان امر دے نال او نہ بولنا تے میں جڑا حوالہ خصوصی دینا چاہنا وہ وہی ہے شیخ اکبر پاک والا ہاں میرے کول فتوات مکیہ شریف اپ دی پہلی جلد کتواہ مکیا جی دارلتو المیا کی چپی یہ آپ نے تمجہ آپ فرمانے اس طرح دا دعوی اور حکم چلانا گل کرنی یہ تسرفر او لوگ امر یعنی کوئی تصرف اور تحکم حکم خدائی چ اللہ تعالی انہ صرف اختیار دن ہے. کرو یا نہ کرو تاری مرضی ایسا تہن طاقت دیتی کہ امانت الماوت ورد ول جب نہ مل واشپک نہ منہا حمل حل انسان ان پیش کیتا امانت نسمانہ زمین تے اب نئی اہم ملنا تو, تو امانت اٹھاؤ تو انکار کیا سارے گستاخ کیوں نہیں بنے اللہ تعالیٰ یہی فرمایا کہ امر کیتا حکم کیا اے آسمان اے زمین اے پہاڑو امانت نو لو اگر فرما تو وہ ضرور فرما برداری کر دے تو انکار نہ کر دے سب مخلوق اللہ تعالیٰ فرما آرام اثا پیش کیتا یعنی کی مطلب انہوں نو اختیار دتا لینا جے جی انہیں آخیا نہ سنیا تری امانت کا پارے جان وہ امانت شریعت نبی ادیم دلوا گیا تو یہ شریعت امانت نے انکار کی انکار کی وجہ گستاخ کیوں نہیں بنے کیونکہ اتحار دتا ہے امر نہیں آئے شہ اکبر فرما رہے اللہ تصرف اختیار نہ دتا جہ کرتے مرضی نہ کر مرضی کیونکہ ہویا تو اختیار لیکن فرما نے کئی ایسے ہوں کہ انہوں امر آگے فرما نے اما ابدل کادر ابدل کا در فل واہ رو مینہ نم مورم گروا واہ فرماندنی ابدل کا در حال پاک تو ایویں ظاہر ہوندا ہے پتا لگتا ہے کہ تصرف دا حکم معمور سن اللہ تعالی نے عرض نہیں پیش نہیں اختیار نہیں فرمایا حکم کی پکا بے لو فلے ہی اسی وجہ تسر رخ آپ ہوئے، یا آپ تصرف غالب ہوئے؟ آگے فرمایا غوث پاک نے ہاں او اولیاء اللہ, اللہ نے یعنی مقام تو گھٹنے مگر خریب قریب, قریب دنے. تو یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ دے امر دمرنا ہی گلا کی دعوے میں نہیں ناز نال نہیں اپنے آپ کے نہیں اللہ تبارک باد نے, نے بلایا بولیا معلوم ہوا شیخ اکبر سفا نمبر فرمائی پیش کیتی ہے آپ فرما نے ابدل کادر جیلانی پاگ دے حالات تو یہ ظاہر ہے کہ آپ نے جڑا دعوی فرمایا سی اللہ دے عمر نال کیتا سی امر نکتا ناز نال یا نفس نال نہیں کیتا. اللہ سمجھو ہے؟ جننے نا تقبیر وہ جن اولیان پہلو آپ خبر دن تو پہلو جنہیں خبر اگلی دلیل دین لگا جنہیں پہلو خبر دن آخیا ابدل قادر آئے گا اسلام کا بندہ ہووے گا سید ہوا گا, گا عراق ہووے گا اللہ دے نال گا ایک قبالہ وہی پیش کر دینا جڑا امام ابن حجر اسکلانی نے پیش فرمایا توجہ ہے اللہ سبحان اللہ ابو سعید قیلوی فرمان دلے لما کال نال کام من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على یاد نفر من فعلبا محضر من ممن تقدم ذکرهم ومن تاخرہ اجسامهم الاموات وقالت ورجال الغیب بے مجلس ہی اللہ یا قیلوی یہ قیلوی قیلوی بھی اس زمانے جدو اے فرمایا ہے تو فرمایا تجل اللہ حق والا کلبئی اللہ تبارک مبارک فرمائی نبی پاک سرکار لباس آیا جوڑا فرشتیاں دی جماعت نے چکیا ہوا سی سامنے آئے جیڑے پہلو ہو گئے سنچے بادہ زندہ سن, او جس جیڑے توڑ گئے سن یا آونے سن او روحان فرشتے اور رجال غیب مجلس نو چہرا پائی کڑے نے چار پاس غوث پاک میرا منبر شریف للایت شاہ لاڑا بنتا سارے آئے کھڑے نے افق بھر گیا چارے پاجیا سمان نے دشتا اولیاء لیا اولی دس د اللہ دے نبی پیغمبر دستے نے یا فرشتے دستے نے کوئی ولی ایسا نہیں رہا اس وقت جن جد نے منہ شریف دعوی فرمایا کوئی ولی نہیں رہا جن گردن جکائی ہو <عزعی> معلوم, <روح> معلوم ہوا توجہ اگر نفس بولنا سی پہلے جڑے اللہ دے ولی گزرے نے وہ ایک روپئے فرما دے نے اللہ دے امر نال بولے گا نفس دے آپ کا بولنا سی ان لفظ کھولتے معلوم ہو یا شیخ، توجہ شیخ اکبر نے جو فرمایا پہلی جلد دے اندر حقیقت ہوئی ہے لفظ بھی دس دے فراہ ظاہر سان ظاہر اوی لگ ہے کہ ضرور اُنہ نو امر آیا اور امریکہ گل کی اگے جا کے جو کچھ بولے نے جہاں مطلب ظاہر ہوئی اگے جو کچھ ہے خلاف ظاہر لہذا خلاف ظاہر پاسے جا کرو حقیقت اللہ تعالی نے ظاہر کر چٹی ہے اللہ آپ ردی اللہ تعالیٰ, دے عمر فرمایا سی رضی اللہ تعالی عنو سرکار تو ظاہر ہوئی ہے اللہ تبارک تعالی و تعالہ دے دعوے ضرور توجہ تو دیکھ ہوں دا دی شان, مقام ظاہر ہوئے تو فیض لیں خدمت کرن محروم نہ بعض اوقات شان ظاہر ہو کے جو نظر انہاں نو مان کے بھی دل مطمئن ہوں دا عقیدت مند بنتا ہے بعد اوقات اللہ تبارک و تعالی دے امر نال جدوں فقیر شان وکھاوندے بولدا اسلے پھر دل دے اندر عقیدت ہور وڑھ جاندی اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ حضرت اپنے باذ پاک پیغمبراں دے ان دے دعوے قرآن وچ نقل فرمائے سبحان او دعوے جڑے قرآن وچ انہاں دے آئے نہیں اللہ دے امر نال سن اپنے اپ نہیں سن ناز سی نفس نہیں بلکہ اس بار دے. جدو انہیں نیاز مندی کی امر فرمایا کہ اپنی شان ظاہر کرو ادر ایک حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا جا کے حضرت عیسیٰ حکمت روس پاک بھی بغیر حکمتوں نہیں ہے تین سو چوراسی حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ اسلام کی گل کر بولو سیے دلائی سارو حل سلاد تسلیم آپ فرم بچپنے بچ جھولے بچ فرما یہ ہوگے سارے دعوے نے دعوی بڑے لوگ قسم کے بچپنے بچنے جھولے نے فرماندے پہلا دعا بے شک میں اللہ دا بندا مو پہلا مو شریف کھولیا تو بولے بولے بے شک میں اللہ کا بزرگا فرمایا گل کیوں کی بے شک میں فرمایا اس وقت اور آن والے وقت جا داگ دھبا لگنا دی امی لگنا چ ودا کے اگلے خدا کا رات جہ میں اللہ دا بندہ ہوں مت من خدا بناؤ خدا دا پتر بناؤ میں اس کا بیٹا نہیں میں اللہ کا بندہ ہوں نسبت جائے جی, کیونکہ اللہ کا بندہ غلط نہیں ہوتا اگلی گل اللہ تعالی نے مینو کتاب دعوی ہوگا سامنے کوئی شہ نہیں شہ کے اکبر فرمندے حضرت نے جدو فرمائے نبی بنایا ہا غریب جڑے نبوت ثابت نہیں پر حضرت کے کول دے اپنی نبوت ثابت سی ٹا فرمایا ہے مینو کتاب بھی دستی ہے معلوم ہوا نبی تے ایسا حال بھی آ جانا ہوں, جاندہ ہوں میں نبی ہاں جگ نت نہیں ہوں ہے نبی ہے فرماوے تے پھر خبر لگ دی اور توجہ فرما سد کے جاام المر سلیم صلی اللہ علیہ وسلم تو حبیب خود حضرت عیسا نہیں حضرت نو سال تو بعد نبی اعلان فرماوے اللہ کی حکمت اور امریکہ چالی سال آپ اپنی نبوت کا ہووے پر جگ جاندہ ہو رہا نار تکبی ناراسال نارا تحقی ناراشیا مدرسیہ لابا والا نا مفتی والا بسا شیرا جو ہے. لیکن گل بس. رہی عیسا نو پتہ ہے جگ ن نہیں نبی نو ہے میں نبی ہوں وہ فرما دین کتاب دے دگ نو نہیں دستا کتاب ملی نبی نسد میرے کو <mister> معلوم ہویا چلے نے جہی آخر 40 سال تو بعد نبی پاک نبی بنے نے وہ چلے آن نبی بنے نہیں بنے پہلو سر دسیا آپ نے کنا لفظ دسیا حضرت عیسا فرما سان بعد میں پر حقیقت کے میں اسلڑے نبی سدو آدم علیہ سلام کا جسا پتلا تیوہار پیا ہوا ہے May I also lend معلوم ہوا جی حضرت عیسا علیہ السلام اپنی نبوت لو آپ جان دے سنت سن سنپنے سن جانے بھی سن تو ویختے بھی سن ویخ کدو دہنے جان کدو دہ نے آپ فرما رہے میں جب آدم سلام دا پتلا حج تیار ہو رہا سی آدم بنتے ہیں آدمی بنتا ہے محمد نبی ال السلام آپ اپنی نبوت نا جان رہے ہیں جاگ لے کر جانتا جاگ رو اس لئے پتا لگا ہے جس وقت آپ نے دسیا توجہ جسے آپ نے دسیا سونے نہیں ایک ہوں کسی گل نا ظاہر کرنا ایک ہونا ہونا پہلو ہو اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہوئی ہی ہونے کی بیاں ہو رہی ہے دیو بے وقوفی اور مغالطہ ہے حقیقت نہیں توجہ نہیں حقیقت کے ساتھ مینو اللہ نے جالا ماضی کتاب بھی دے دیجو اسی طرح فرمایا اللہ، <سؤال> دبی مطلب آ گیا میں حضرت علیہ السلام دے دعوے شمار کروے آ گئے میں اللہ کا بندہ ہوگا توجہ آخو کہ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں ارے بھائی تم اضافت میں غور کرو سبحان اللہ آپ فرماند رہے میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ کا بندہ میں بہت بڑا دعوی ہے نیک آخرا بھی چلے ہوئے شہید اللہ کا بندہ بستامی رضی اللہ تعالی نا جدو قبر چائے رین آئے مطلب رب رب چی کر کے تھا, آج موڑ دیتا سو. جا کے پوچھو رب کو میرے رب آخر کوئی فائدہ نہیں ان پوچھو یہ ترا بندہ رسالت جائے تقدیر चिटी साहब खुदी पे पाकिस्तान है आशे काशिका मैं आशिका एक बार माशू जाके मेरा शुक्र करोड़ा करोड़ा गलों नो व्या پرماند میرا تیرا بندہ آئے گ نہیں لکی کے چاروں طرفوں آواز آئی بندے بندے آؤ میرے بندے, بندے, بندے آ آؤ بندہ, آؤ بندہ آؤ آخنا سوکھ کوئی بڈی دا بندہ ہے کوئی پیسے دا بندہ ہے دنیا دا بندہ ہے کسی دا بندہ ہے ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی ایک بندگی ایک بندگی, ایک بندگی, ایک بندگی یا بندے خدا بند یا بندہ کلندر اقبال <سؤال> فرماؤں اقبال ہے بندے قسم کو دنیا دا بندہ ہے کوئی رب کا بندہ ہے سارسی فرما اب کر اب تو ای اب دو روتا ہے اب ہو ہوتا ہے اب دو ہس کا بندہ ہوں اقبال نبیاں دا ایک نبی, نبی، ایک نبی ایک نبی اک سد گل کی گلپ کرتے کا السلام حدرت نبی بندے دن نبی پاک نو اپنا بندہ اللہ نے فرمایا فرما نے عبد ہو اب دو ہور دے, اب اپنا دیدار کرا دے رب فرماوے کوئی نہیں دیکھے گا اور اب تو اس نے بندہ جنوب اپنا آخیا ہے وہ کون ہوں اے ستا ہوں فرما دیا اللہ کا بندہ ہوں ہوں پتا لگ گیا دعویٰ ہے یہ مطلب ہے حضرت کو اپنے نور نبوت سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ میں دنیا میں زندگی میں موت ہر طرح ہر حال میں اللہ کا بندہ ہوں کسی اور چاچے ہو جانے بعد کی ہو رہے ہیں بند بندہ بن دینا گلاس رکھ کے فرما معلوم ہوا بڑا انوکھا دعویٰ بھی نہیں آسان کتاب میری نہیں دعویٰ ہو رہا مینو یہ ملیا تھا میم اللہ کتاب و جعلنی نبی آ میمو اللہ نے نبی بنایا نہیں سونے نے حکم فرمایا وسیعت کی پکا حکم فرمایا نماز زندہ رہنے، اللہ دی عبادت کر سلام اس وقت جس وقت میں جمع بس سلام رب سونے اس اسلام میرے سلام ہے سلام داں نے سلام کی مطلب میری ماں کوئی بدکار اورتنی پارتی ہے کر کے پیدائش دے وقت میں بدکاری سنا تے ہر بری تحمت تو بہت جمیاں تو امو تو اور جس لے میں مرانگا گا اور اگلی خبر پھر میں توجہ جس لے میں مرانگا جس وقت میں مرانگا سلام گایل قتل ہو گیا قتل کیتا گیا ایسا لو پیلا دا گیا میں اپنے آپ مرا قتل نہیں ہوا گا کیونکہ میرے بہت وقت بھی سلامتی ہے کی ہویا میں قتل نہیں ہونا یہ ہویا ثابت امت تو اگر قتل ہونا ہوتا فرماتے جاؤں گا وہ جس دن میں قتل ہوں گا آپ نے فرمایا جس دن میں مروں گا بھائی مان دریا جی ایک بندہ قتل ہوتا ہے اپنی آئی اموت ہو یہ مطلب جو وقت جی غلط فہمی انہوں نے ہونی سی او دا اپنے زیادہ اموت فرما دتا لیکن ایک گل جی الام او کی وہ ہے کہ جی نبی جم رہے وفاد میں نبی ہوں گا. آئے آئے آئے آئے. جے نبی نہ ہوا تو سلامتی نہیں رہے ایمان نہ رہے خاتمے دا پتہ نہیں آپ یہ نہ فرماندے سلام والوں تو جس دن میں مرا گا اس دن میرے دل سلامتی معلوم ہوا حضرت عیسیٰ دیکھ رہے سن نبی جم رہا میں نو اپنے خاتمے ہے اگلی گل سرو اس کو بھی اگلا کا جس دن میں مین اللہ پاک نے زندہ اٹھا اس وقت بھی میرے دے سلام کیا مطلب میں اپنی تمام شانا تمام ایبا تو پاک ہو کے سلامتی والا اٹھا گا چلیا بچپنے میں آنے والے وقت اپنے دیا ساریا خبر حضرت عیسا پاپرو حت اللہ تعالیٰ اسی طرح قرآن پہ نقل فرما کوئی حضرت عیسا نت ہو میں بچپنا جمنا وا اللہ تعالی نبوت ایمان دی سلامتی بھی دستے پے نے اپنی شان نبوت دی سلامتی خبر بھی دے دے پے اور قیامت والے دن بے عیب اٹھن دی خبر بھی دے رہے تے حضرت عیسا نے حضرت عیسا محمد پاگ دنادیے میرا بعد اسم مہو احمد ساری گلا کر کے آخر نے بشارت دینا احمد دی سارے وقت منادی بھی جان تر سورکی میرے آخری فرماندے نکاح مفا پر مایا میرے جن نے بھی پیچھے پیو دادے پاپے آدم تک ہوئے سارے سارے نکاح والے سن بنا بڑا مطلب جو ہے پہلو نبی پاگ نے راز یہ ہوئی تک دی منادی لے کے کسے دا پرچہ لے کے کسے دی خدمت لے کے کوئی آوے بلے یار منادی بن کے آیا یار دعوت نامہ کھایا گنڈ کی لے کے آیا گیا مکدی کہ جی گنڈ لے کے آئے بے بسم اللہ جو پتہ نہیں لوکا نو اپنے نبی والا نیت ن سہی اور تم پر میرے آتا ارے من کرو کلم پڑھا میں کبھی احساس گیا قرآن بیان کی گئی رتی سال سال بچپنے میں لے بچی آئیں یہ بیان کریں بنیس رہی لگوں سون سون کے او جڑے کو وہ تھردے پہنے وہ حواری جڑے نے قربان پہنوں دینے کہ وہ ساڑے لگی دی جان رہے ہیں والسلام علیہ یوم بولد و یوم موت و یوم ابعث حیاء عسا لے تینے وقت پاک نے سن خیال ہی کیوں کہ محمد پاک دا کوئی وقت نہ پاک ہو توجہ ہے اس واسطے جہے علماء لما سڈے بزرگ سو جو, جو دس گئے رکھ گئے بیان کر کے نا, وہ بڑے پکے نے وہ صحیح نے اور اگر کسی نے اس خلاف لکھیا بھی چیتا ہوں بند چلانے سو بھی جانا سوں گیا جاگ گیا اللہ تعالی ان فرمایا, القول فرمایا میرے مومن لوگ جہاں گلا ساریاں سن لے پر سب کو سونی دلتے گس جی پر وہ دے پیچھے پیڑ بندے نہیں چلتے سونی تو سونی گلچے چلتے حضرت عیسیٰ دی سوہنی شان دی لوگ ملا کئی کتنی شان ہو رب آخم نبی افضل بھی ہوئی. آخری بھی ہوئی. انہوں نے کتاباں بدل دیا رہی دی, کتاب نہ بدلے یہ کتاب نہیں بدل دی, دی بدل دیارا تقد نا رالس نار سال سی رسالت برشدی سی ابھی برشدی سی ابھی سیدی رسول لو کی ہو رہی کرن بدلی ہوتی رہی او کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا تکبیر چکی رسو بچی چاند بدلی کا نکلا بیدلی کا ہمارا ندی چند ودلی کال آج بھی کتاب نہیں بدل سکتی کیوں ایہ رہا بور اللہ ہو جستے موقع الناس لوگا تو کملی واڑیا اللہ ہی تو بچاؤ والا ہے ذکر جینے کے اتریا ہے وہ ذکر پورا جی اتریا محبوب ربے دو جہاں دس کا محافظ کو جس سینے ذکر اتر ذکر چوکیداری چڑیا جس دل کی حفاظت بچپنے کو نہ ہوتی تو قرآن محفوظ نہیں ہونا قرآن کی حفاظت کو لازم ہے محمد مستفا بھی ہمیشہ رسول بدل رہے لیکن جہاں بدلی دکلتا کیوں جسے چند بدلی چھپ کے نکلتا ہے بہت زیادہ ہو جاتا ہے آپ تو فرماند ہے بدلی بچوں دو گلا کر گئے توجہ بڑے عجیب لطف پچھو فرمایا کر لو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی بدلی کا نکلا چاند بدلی کا نکلا وہ بدلی جیڑی ہونی سی ہو گئی ہوں چاند آیا جن نہیں ایک معنی یہ ہو گیا دوسرا معنی ہو گیا کہ بدلی و چاند نکل رہے ہیں بہت نے ایک شیرے چک تو بے مثال چمک لے کے آیا دوسرا انہیں بدلنا نہیں کیونکہ بدلی دے دنوں یہ نکلے تو کرم بدلی رسولوں کی ہو رسولو ری چاند بدریلی دعوے تیسرے پر فروغ نے اگر انویا پر کیوں نہیں بنے امر کہ آیا کیوں ہے تاکہ امت ہی مطمئن ہو جان عقیدہ خراب نہ ہو میرے نا صحیح رکھ ل جد آئی سو لمبیا پاگ بھی جی حضرت عیسا حضرت میں حضرت عیسا منہ شریف چی نکلتا کہ میں ساری خدائی واری آمنا دلالی آئی آپ نے ممبر نے کلو فرمایا آنا سید ملا یوم القیامہ ملکیام سید یوم القیامہ فرمایا میں اولاد آدمت دا دا کیا مطلب حضرت قیامت تک پہنچے فرما میں اسلے سی ایب اٹھا گا نبی فرما نے جدو اے پہ عیب اٹھنگ گے میں اسلے سردار ہوں مارا مارا رسالت میں یہ ناج رال نہیں بہتر امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وا ہاں اللہ میں قیامت کرے دن اولاد آدم سب دستارا نیوال حمد بے یدی اللہ کی حمد و سلاح کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا آدم, ومن تحت آدم اور آدم کے جتنے ہوں گے میرے جھنڈے تھا لے سمبیا اے اے پاک تک یہ میں لے آتا ہے امر کہ یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی اپنے نبیا سلسلہ نبوت ختم دی ہر دے ہوگیا لگے آئے. لگے وہ شانہ ظاہر کس نہ کسی رنگ توجہ تیر نبی پاک صل اللہ سارے, کیونکہ سارے دے کمالات اللہ تعالی پاک اے بھی تے آخر چلنی سی نا تے سرکار پاک اللہ علیہ وسلم جڑا دعوی فرمایا میں اولاد آدم کا سردار ہاں یہ ہزور اگی اولی آنا سی نا لیکن ولا کے دو حصے ہوتے دا ایک دو دا وہ نبی سن سید سن خاتم السن جدو نبیت دی، دی، دی رنگ تو یہ کیونکہ نبوت ملایت لہذا حضرت سیے نہ فرما پیا ہے فرمانا پیا ہے میرا یہ قدم ہر ولی دی گردن تے، تاکہ پتا چلے قیامت تک ورس نبی جہی روس کوئی کیوں جیوں نہ ناس جیوں دیکو شیخی میرا سب کا نبی پاک شیخ کی ماری تا کر کے میں بیان سنایا ہے روایت نا اللہ تعالی تجلی فرمائی زبان غوث سے نبی پاک جوڑا مبارک فرشتیاں دے ہاتھ وچ لے کے تشریف لیا سارے سفا مندی ہیں اس نگرانی موہ مبارک اچھا لگی سارے میںلیئت نبی نبوت جس امت اپنی کوئی کرامت بخان جی کرامت مانا عزت کرامت مانا دی نبوت دی تصدیق ہے. کیوں؟ کیوں او ولی اس پیروی ہے پیروی کرنے بعد اللہ عزت بخشی ادا مطلب ہے پیروی سچی ہوئی آہ. او نبی سچا ہے جی داری سچی ہے اگر وہ سچا نہ ہوتا تو پھر یہ عزت نہیں سی ملنی اگر یہ پوری پیروی نہ کرتا تو عزت نہیں سی لبنی عزت جی لبی ہے یہ مطلب ہے نبی دی نبوت بھی سچی ہے اس فکیر دی بلایا دی جمع موجزہ نبی دی تصدیق ہوندہ ہے نبی دی بلیل ہوندہ بلی دی بلایت ہونے پاک محمد کریم جدو فرمایا ہے میں اولاد آدم کا سردار ہوں قیامت کے دن فخر نہیں غوث پاک جدو فرمایا ہے میں تمام ولیاں دی گردن دے اتے پیر رکھی کھڑا جی غوث پاک کی کرامت محمد پاکستانی ادھر سڑکے جا مبارک حضرت عیسا فرما تعالی نے میرا برکت والا جی ہوگا برکت والا ہی ہوگا شیخ اکبر فرما کون تو میں جس حال چی جی ہوگا کی مطلب ادر ویخ جتنے بھی ہوگا جب بھی آواں گا جس حال سے میں پرکتا ہی پرکتا والا ہوں پرکت کے نو کہ نفے نو کی مطلب اللہ تعالی نے میری اپنی مخلوق نو نفا دین والا بنائے جب بھی آوا گا ساٹا میرے کوئی نہیں يا حيداض والميراج والبراق والبراقه والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم سبحان الله يا بركتا رحمتا وہ فرما رن اللہ تعالیٰ مینو بنایا مبارک اللہ تعالیٰ نے میم برکت خیر جی جا گے رنگ سمجھو ہوں اللہ کو فرمایا میم مبارک بنایا مین مبارک برکت آنا چڈیا میں جیتے بھی ہوگا یہ مطلب ہے میں مسجد برکت میں بازار بازار ہیارج گا جد دیتی نفے گا رحمتہ منڈی تے او کو فرمو کیا محمد مبارک اے نوا کل تو ترجمان باپ محمد ایل تو میں جتنے بھی مت شان گیا بستر گیا بازار گیا گھر گیا پنٹ گیا پنڈ گیا شہر گیا جبھے بھی گیا نی وہ زیشان گیا نعمت کے بعد وہ زیشان تیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان جگ فائدہ داگا نفا دی جاگا مینو ادھر ویخ آخر ایک سمسا رکھ میرا آخر جتھے میں ہوا گا جس والا پیشا پخانا پھر جسالا میں برکت اگر پانی لگے گا برکت اگر کھٹا لگے گا برکت پیشابت بہو سلطان کا پشاب بی ہندو مسلمان خاطمہ پیشاب مبارک رکھا گھر باہر نیشیف لے گئے پیال رکھے بی بی پاک نو پیاس لگی س... پشاب مبارک کا پیالہ پڑیا پی لیا ہے تیرا میرا پشاب او میل تو بدبو آ سدے جانا آپ نے پی لیا ہے، حضور سرکار فرمایا سویرے پیشاب میں سرکورایا جا جب تک بھی آگ نہیں ساڑھا گا میرا کافی دنیا گیا لیں سیتا رواجاتی اچھا مسلا پوچھنے سارے پریشان کون دعوی پتا اچا کہ نہیں می جدو اس پا میرا کول گیا ارد بی میں قسم خا بیا وا کی آپ فرما نے پریشان نہ ہو. بڈی طلاق نہیں کیا تیلو با یزید بھی بنا چڑیا جا اب تو بعد با ہے پر اسلامیاں جڑیاں جہاں کو نہیں سن تین میں سر تیلو تیلو کیا کی فرمایا ان کو مفتی نہیں سن تیو مفتی بھی بنا چھڑیا ہے شادی انہیں نہیں سی تیری شادی بیوی بھی کیمرا چڈی گئے انہوں نے اولاد نہیں سی اولاد بھی دے چی گئے مبارک بارش کہ ہر غیث ہے پیاس وہ سونے تر ربدی انوکھی رحمت دی بارش ہے ہر بارش تیری پیاسی ہے جباد <تصفح> جی بس کرنا اقتباس شریف ایک اقتباس بات شریف کے حوالے بزرگ ہوئے چشتیاں دے بڑے بڑے حضور سی جی بندہ نواز گیسو درازی اللہ ہاں اقتباس لروار کتاب ہے اقتباس فارسی دلدر پرانا چھاپا لارسی کشور سی ہے بہت بڑے بلی ہو بندہ نواز گیسو دراز جنہ دے والد دی کتاب تحفہ اللہ مدر خیال پہ جاس باغ نے فرمایا میرا ہر بلی گردن دے اس زمانے سارے نہیں سڈے نہیں یہ خیال آ جائے اندرو ملایت گئی جسم شل ہو گیا ہلڑوں بند ہو گیا پریشان ہو گیا بھائی کر کر کی اج میری تے بابا نیلا مدد مبارک روح شب خیال آیا کیوں نہ ہوئے میں ننانوے نام لکھا ہاس پاگ میرا نام نبی پاگنس نام کے ننانوے دے ننانوے نام, نام،, نام لکھ نا کے ننانوے نام میرے کو لکھے سامنے فرمایا ننانوے رام لکھ کے عبت لے کے ننانوے تک پہنچا وا میں حرکت آ گئی جسم ٹھیک ہو گیا وے دلا بھی مل گئی صحت بھی مل گئی معلوم ہو جا ہو آپ لائ فرماؤ ہر زمانے دے بلی واسطے سلسلے کا بلیے گردن چکانی پہ پیر باہو ورگا بھی الگ کا کردا لگا فرماؤ سین سن یاد پیرا میں گناہ نہ میرا تو بخشوں تو